درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مقام جنت ہے وہ مقام جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لئے فرما برداروں کے لئے ایمانداروں کے لئے متقیوں کے لئے دائمی نعمتیں رکھیں اس کو کہتے ہیں جنت پاڈائز اور جنتیوں کی ہوں گی ایک سو بیس سفیں ان ایک سو بیس سفوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش امبیا اور ان کے امتی ہوں گے اور کتنے اس میں ہمارے اکالی سلاط اسلام کے امتی ہوں گے کتنے بکیا ندیوں کی امتی ہوں گے سنیے سورنے ترمیزی حدیث نمبر پچیس سو چھیالیس نبی رحمت شفیع امداد صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جنت والے ایک سو بیس صفے ہیں جنتیوں کی کتنی صفے ہوں گی ون ہنڈریڈ ٹوینٹی ایک سو بیس جن میں اسی صفیں ایٹی اسی صفیں اس امت کی ہیں اور چالیس صفیں باقی ساری امتوں کی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنائے سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسرت سے جنت میں داخل ہوگی وہ صفیں کتنی بڑی ہوں گی جس میں سورے جنتی آ جائیں گے اللہ جانتا ہے کتنی بڑی ہوں گی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومنین ہوں گے ان ایک سو بیس کے اندر آ جائیں گے وہ سفیں کتنی بڑی ہوں گی اور مرحبا دو تہائی جنتی میرے نبی کے ہوں گے امتی سہان اللہ دو تہائی سکسٹی سکس جنتی ہمارے آک علی سلاۃ وسلام کے امت ہی ہوں گے اور بکیا سارے انبیاء کی امتیں وہ ایک تہائی ہوں گے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متی و فرما بردار رکھے آکا ہمیں اپنے پڑوس میں جنت میں جگہ آتا فرماتے اللہ کی عطا سے آئیے بارگاہ رسالت میں درخواست کرتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں وسیل خیر کا تمام بڑی کا جواب جنت میں ہو جنت میں ہو شی عیمت سنو الشبی سن اللہ تعالی المت وبارک وسلم جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یعنی ذلت کے ساتھ لے جایا جائے گا منہ بل گھسیٹ کر پیشانی کی بالوں سے پکڑ کر کسی کو پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جایا جائے گا دھکے دے کر فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے مگر جو مومنین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اتاد گزاریں ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے جن کی زندگی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے ارشادات کے مطابق گزرتی ہے وہ جنت کی طرف کیسے لے جائے جائیں گے سبحان اللہ اعزاز و اکرام کے ساتھ مہمان بنا کر جی سورہ مریم پارہ آیت نمبر پچاسی ایٹی فائیو نشاد ہوتا ہے یوم نحشر روحی وف د جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر سبحان اللہ پرہیزگار اطاعت شیار رب غفار عزوجل کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کیے جائیں گے اور اللہ تعالی کی وسیع رحمت ان کو ڈھانپ گی سبحان اللہ جنتی جنتوں کی طرف جنتی جنت کی طرف کیسے جائیں گے گرو ادھر گرو اور جب پہنچیں گے جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے پہلے سے یہ بھی ان کا اعزاز ہوگا ان کا اکرام ہوگا اور جو وہاں پر دروگا ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے آئیے قرآن سنتے ہیں پارا ڈبل بارہ سورہ زمر آج نمبر سیونٹی تھری تہتر ہوتا ہے وہ سی نبی زومروں بابل وقال خول وقال السلام سلام سلامکلوہنی ترجمہ کنزول ایمان اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گرو جنت کی طرف چلائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان کے دروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے سبحان اللہ جنتی جو رب سے ڈرنے والے ہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے میں کوئی ایسا کام نہ کروں کوئی ایسی بات نہ کروں ایسی جگہ نہ جاؤں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو میرا کوئی رویہ کوئی انداز کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ میرا رب از جل مجھ سے ناراض ہو اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈر کر گنا چھوڑنے والے گناہوں کی طرف التفات ہی نہ کرنے والے سواریوں پر بڑی شان و شوقت کے ساتھ گرو در گرو جنت کی طرف چلائے جائیں گے سبحان اللہ خلد میں ہوگا ہمارا گرا داخلہ اس شان جا سے جانا رول ال... لالا, لالا کا نارا لگاتے جان جائیں گے ان شاء اللہ تو گروہ در گروہ جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے جنتی دروازے کھلے ہوں گے دروگا ان کو سلام کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور یہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ فار ایور رہیں گے جنت میں داخلے سے پہلے جنتی غسل بھی کریں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی ایک خاص چشمے کا پانی بھی پیئیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا سنیے تفسیر کبیر میں ہے شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے اس کے نیچے سے دو چشمے نکلتے ہیں چشمہ اس کو کہتے ہیں کہ زمین سے پانی پھوکتا ہے نا اس کو چشمہ کہتے ہیں تو اس درخت کے نیچے سے دو چشمے نکلتے تو مومن جب وہاں پہنچے گا ایک چشمے میں غسل کرے گا اور اس سے کیا ہوگا اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا دوسرے چشمے سے یہ جو جنت میں داخل ہونے والا ہے وہاں کا پانی پیے گا اس سے اس کا باطن بھی صاف ہو جائے گا نہانے سے ظاہر صاف ہوگا اور وہ پانی پینے سے اس کا باطن بھی صاف ہو جائے گا پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کو ویلکم کریں گے استقبال کریں گے سبحان اللہ اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ تو جب اس چشمے کا پانی پیئیں گے تو باطن بھی صاف ہو جائے گا اللہ کرے ابھی ہم اپنا باطن صاف کر لیں تکبر سے حصص سے بغ سے شرس سے دنیا کی محبت سے غفلت سے گناہوں کی لذت جو ہمارے سینوں میں دلوں میں بیٹھی ہوئی اس سے ابھی ہم چھٹکارا حاصل کر لیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے اللہ کی رہنموں سے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے ویسے تو جنتی فار ایور ہمیشہ وہ تصوی و تحلیل پڑھتے رہیں گے کس طرح سانس کے ذریعے سے ملا تکلف ان کی زبان سے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری رہیں گے جاری رہیں گے کوئی ان کو اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑے گا مگر جب جنتی جنت میں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالی کی حمد کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں گے اس کا بیان پارہ آرٹس سورہ اعراف کی آیت نمبر تینتالیس میں ہوتا ہے سُنَّ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جِئْتَ رُسُلَ ربنا بالحق و نو تل کو مل جن ترف تم اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ نہ دکھاتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی سلا تمہارے اعمال کا جنتی جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کے اجو ثواب کے نتیجے میں ہمیں جنت اتا ہوئی ہم پر فضل ہوا ہم پر رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ فرما لیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے اص الکل جنت الفردوس بغیر حساب امین امین آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالی علی والی وسلم